اور بے شک ہم نیموسا کو اپن نشاوی کے ساتھ فرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے